باب العلم قبل القول والعمل کتاب العلم کا یہ دسواں نمبر باب ہے العلم قبل القول والعمل مانا یہ ہے کہ علم ضروری ہے قول اور عمل سے پہلے یعنی <تصفيق> القول بالعلم والعمل بالعلم بعد علمی مطلب یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بعد القول پھر اس علم کا نشر کرنا ہے پھر اس علم کے مطابق بات کہیں ہے اور والعمل اور عمل جو ہے یہ علم کے بعد ہے بغیر علم کے عمل بے سود اور بے مقصد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ امام میں بخاری رحمہ اللہ نے العلم قبل القول والعمل باب کیوں لایا ہے امام بخاری جی بتانا چاہتے ہیں کہ قول و عمل کی تشخیص جو ہے یا قول و عمل کا مدار جو ہے یہ تصحیح نیت پر ہے قول و عمل کی تشخیص صحتی نیت پر ہے قول و عمل کا مدار یہ صحتی نیت پر ہے اور صحتی نیت اور صحتی سیاحتی نیت یہ موقوف ہے اخلاص پر اور اخلاص نتیج علم ہے القول العلم قبل القول والمل مسئلہ حل ہو گیا ہے امام بخاری جملے کو یاد رکھو کیا یعنی قول و عمل کی یہ بتانا قول و عمل کی تصریح اور قبولیت کا مدار صحتی نیت پر ہے اور صحتی نیت موقف ہے اخلاص پر اور اخلاص نتیجہ علم ہے اس لیے کہ علم نہ ہو تو اخلاص کہاں سے آئے بے علم و نتو خدا راشناخت علم, علم کے بغیر تو اللہ کی شناافت ہو نہیں سکتی تو اخلاص کہاں سے آئے تو العلم قبل القول والعمل. مسئلہ حل ہو گیا اچھا اس کے علاوہ علامہ سندھی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کا بات کی انعقاد سے ایک بات سمجھانی ہے کہ علم جو ہے یہ عمل سے شرحان مقدم ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے امام بخاری اس کے طرف مشیر نہیں ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ علم عمل سے شرعی اعتبار سے مقدم ہے عمل سے شرعن مقدم ہے لیکن زمانت تقدم ہے کہ نہیں اس پر ایمان بخاری کہتے ہیں علامہ سنگھ کہتے ہیں اس پر کوئی اشارہ نہیں ہے اب اس کے بعد علامہ شی الہ رحم اللہ کا قول بالکل اس کی نقیز ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں علم قبل القول والعمل العمل شرحان و زمان کہ علم کا عمل اور قول پر تقدم شرعی بھی ہے اور تقدم زمانی بھی ہے وہ کہ زمان علم یہ زمان عمل سے مقدم ہے زمان علم اس کو یاد رکھو آگے نقطہ آ رہا زمان علم یہ زمانے عمل سے مقدم ہے اور اسی طرح شرعن بھی علم عمل پہ مقدم ہوتا ہے اگر علم ہو نہیں تو عمل کیسے ہو بات ہوگی علامہ سندھی رحم اللہ کی بات بھی ہوگی اور شیلین رحم اللہ کی بات بھی ہوگی بعض محدثین یہاں پہ ایک دوسرا جملہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ یہاں پہ رد کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آیت احادیث میں جو علم کی فضیلت وارد ہے یہ مطلق علم کی فضیلت ہے یا علم معل عمل کی فضیلت ہے یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں جو فضائل علم کے احادث میں آتے ہیں آیا یہ فضیلت مطلق علم کی ہے یا علم مال عمل کی ہے تو بعضی لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ نظریہ ہے کہ علم مال عمل کی فضیلت ہے صرف علم کی کوئی فضیلت نہیں اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کیا ہے اور اس کے بعد اس کا اس علم پہ عمل نہیں ہے اس علم کی کوئی حیثیت شرانہ نہیں ہے یہ بعض کی بات ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے اس بات پر متفق ہیں کہ علم دو قسم کا ہے ایک علم مال عمل ہے اور ایک علم بدنل بولو ایک علم مال عمل ہے ایک علم بدون عمل ہے اگرچہ علم مال عمل یہ افضل ہے اور بہت بہتر ہے اور مقصود شاری بھی یہی ہے لیکن جو احادیث ہیں تو یہ مطلق علم کی فضیلت میں ہیں بات سمجھ گئے امام بخاری کیا کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں علماء اللہ کا ہے نا کہ فکول بخاری فی تراج ہی ہے نا تو آپ اس بات کو نہیں سمجھے نا آپ کا کیا نام ہے عقیق تو عقیق ذرا عقل سے کام لو نا کہ امام بخاری رد کرتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ علم بدون عمل العمل اگر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام بخاری کہتے العلم علم قبل القول والعمل العلم علم قبل القول عمل اشارہ یہ ہے کہ آدیش میں جو فضیلت وارد ہے فقط علم کی ہے اس لیے علم قول تو بعد میں آ گیا عمل بعد میں آئے گا علم ان پہ مقدم ہے اگر علم کی فضیلت ہے نہیں تو عقیل پھر بیٹھا یہاں کیوں ہے جائے نہ گھر میں گرم گرم حلوہ کھائے اور سو جائے بس طرح اور کیوں بیٹھا ہے بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ علم ایک اعلیٰ چیز ہے ایک بہتر چیز ہے اب یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے آیا ہے تو وہ حادث امام بخاری کہتے ہیں بے شک ہم مانتے ہیں علم بدون العمل یا علم قبل العمل اور علم عمل بعد علم علم مال عمل بہت اونچا مقام ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن اگر عمل نہ ہو تو علم سیکھنا چاہیے علم کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حدیث میں مطلق علم کی فضیلت ہے ہاں وہ فری بات ہے علیحدہ بات ہے اگر کوئی عالم بے عمل ہو ٹھیک ہے اس کو بے عملی کی سزا ملے گی لیکن علم کو چھوڑنا نہیں چاہیے علم کو حاصل کرو تو العلم قبل الخ والعمل امام بخاری رحم اللہ بہت عجیب انداز سے چلے گئے ہیں مولانا زکریہ رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث سے ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ وعض کے لیے علم کی ضرورت ہے وعض کے لیے علم کی ضرورت ہے اس لیے کہ علم قبل قول ہے نتیجہ قول بل علم کا کیا چیز ہے بول بلا قول ب علم کیا چیز ہے دعوت ہے نا بھائی واضح ہے نا اب تم جب علم کی علم کی یا علم کا نشر کرو علم کی نشر علم کا نشر چل جی جب تم اس علم کو پھیلاؤ گے بس جگڑا ختم کی کا جگڑے ختم ہو گیا علم کے پھیلانے کے لیے پھیلانے کے لیے اور اشاعت کے لیے عمل ضروری ہے اور کہ نہیں تو ایمان دن شیخ اب شیخ فرماتی ہیں یہ آپ کی بات بتاؤں میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں یا دیکھ رہا ہوں نا تو اکثر ہمارے پنجاب کے جو محدثین حضرات ہیں یا شراء حضرات ہیں یہ اپنی کتاب میں اگر مولانا ذکری رحم اللہ کی بات نقل کرتے ہیں تو شیخ الحدیث سے نقل کرتے ہیں. تو بسا اوقات اس کا نام نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر ہم کہیں تو شیول حدیث یہ مراد ہوگا تو شی الحدیث رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وائز کے لیے کے لیے علم ضرورت ضروری ہے آگے بات ہے کہ عمل کی قرض کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اب یہ انہوں نے نہیں لکھی ہے اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ علم کے لیے قول کے لیے وعض کے لیے علم ضرورت ہے لیکن عمل کیا حیثیت عمل شرط ہے کہ نہیں تو عرون اللہ سے و تمسون و تم تسلک پہ ہے اگر عالم بے عمل ہو تو یہ دعوت دے سکتا ہے اور اس کی دعوت معتبر ہے ہاں وہ علیزہ بات ہے کہ اس باوجود علم کے عمل نہیں کرتا وہ گناگاری علیحدہ ہے لیکن آز کے لیے عمل بے علم شرط نہیں ہے آز کے لیے فقط علم شرط ہے اتہ گرون سے بلفر ہوا تو قرآن عظیم ان پر رد کرتا ہے تنسون سے کہ تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو اس حال میں کہ اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے عمل سے تو گوئے کہ توبیخ بے عمل ہے توبیخ بلواظ نہیں ہے تو معلوم ہوا اگر عالم ہو اس کے عمل میں کوتاہی ہو اور یہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے ذیر میں بات آگی ہے کہ نہیں تو لہذا امام بخاری فرماتے علی المقابل القول والعمل اب امام بخاری رحم اللہ اپنے اس مدعا پہ آیات کہ سے فرما رہے ہیں نمبر ایک لکھاجل صاحب مساقم اچھا اب یہاں یہ دیکھیے بھائی پالم اللہ امام بخاری کا محل اسم دلال وسطل ہے وسطم سے اس لیے توجہ کرو امام بخاری فرماتی ہیں کہ قبل القول اول عمل ہے اب دیکھو قرآن میں آتے فعلم اللہ, اللہ. اللہ کی وحدانیت جان لے فعل کیا جان لے اس بات کو خلا اللہ اب یہ علم ہے نا آگے فرمایا وسطا تو اب استغفار کیا ہے یہ عمل ہے وہ استعفی کیا ہے عمل ہے استغفار پہ علم و قطن فالم یہ نہیں فرمایا کہ وسط اللہ کیا عمل پہلے کر اور علم بعد میں سیکھ لے میں پہلے فالم فرمایا امر بالعلم فرمایا اس کے بعد وسط امر بال عمل ہوا العام بادل امام بخاری خود فرماتے پرماتمی فاپا دا بس امام بخاری نے مچھلی کی ابتدا کی علم سے فاپا دا اب علم کی ابتدا ابتدا کی علم سے پھر تفریح عمل کیا لکھے کہہ دو اپنے طرف پھر تفریح عمل کیا اب اچھا اب حدیث ہوموارا ست الحمبیا علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں اب یہ حدیث مبارک جو ہے امام بخاری رحم اللہ تعلی تم ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ابو داود کے حدیث کا حصہ ہے ٹکڑا ہے اس کو امام بخاری تعلی تم ذکر کرتے ہیں سندن نہیں ذکر کرتے وصل نہیں ذکر کرتے اس لیے حدیث حادیث اللہ البخاری میں ہی ہے تو فرمائے انل علما اور رستولمبیا علما کون ہیں انبیاء کے وارث امام بخاری گم سرے امام بخاری فرما رہے علماء وارث ہیں تو مورس کون ہے سبحان اللہ کہ علماء وارث ہیں تو مورس کون ہے انبیاء علیہ السلام ہے وارث اور مورس میں تو مساوات ہوتا ہے ہوتی ہے کہ ہوتا ہے ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے, ہے. وارث اور مورس میں مساوات ہوتی ہے تو الاما ور انبیاء گویا کی انبیاء کے بعد وڈا درجہ علماء کا ہے اللہ تو فضی الف ثابت ہوا نا مورث اور وارش میں کیا ہوتا ہے بھائی مساوات ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ علماء ہم یاد کہ مساوی درجات کے باس نہیں ہو رہا دوسرا نقطۂ یاد کرو اقتار لالفار لا مین کم انفر رہا بالاندری میں اجی و فر رہا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے انڈل اولا مانا ہوا تھوڑا تر نولا مانا دیکھو نلولا ہنس ہے علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اب پتہ نا امام بخاری کے حدیث اس کے واسطے سے کہ پورے کائنات میں افضل ترین شخصیات کون ہیں کائنات میں کیرم افضل ترین اخلیقات پھر اللہ کیوں کیا اخلاق پھنس گیا ہے لیکن اپنے آپ سے نکالتا ہے لیکن نکلنا مشکل ہے بھائی سمجھ بھائی بھائی کائنات میں مخلوقات میں افضل ترین مخلوق کون ہے انبیاء انسان کون ہیں ٹھیک افضل ترین انسانوں میں کون ہے امبیال مسلام کی فضیلت مسلم ان دل کل ہے ہند العلماضلمبیا اگر فضیلت چاہتے ہو علم حاصل کرو اس لیے کہ ندی کی ندی کا قرب علم سے ملتا ہے مال ظلم سے نہیں ملتا ہے. تو فضیلت علم ثابت ہوا علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں تو معلوم ہوا ایک وارث اور مساوات ہوتی ہے یا یوں کہوے ادھر سے تو قرب ہوتا ہے قربی نصبی ہوتا ہے پرت ہی ختم کرو وارث اور مورث میں قرب نصبی ہوتا ہے تو علماء اور انبیاء میں وراثت کیا ہے علم ہے تو قرب نصبی قرب علم ہے بات سمجھ گئے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ وارث مورث سے جب وراثت کا مستحق ہوتا ہے یا رب میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں اپنے طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں ادھر ادھر سے تو میں نے ایک ایک حرف دیکھا ہے شروع میں آپ اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں بڑی بات ہو رہی ہے میرا توجہ کرو بارش جب مور سے ہوتا ہے تو یہ استحقاطی وراثت جو ہوتی ہے یہ اس کے لیے فقط نصب کا ہونا ضروری ہے اہلیت ہو یا نہ ہو نقص قرب ہونا اہلیت ہو کہ نہ ہو نہیں سمجھو دیکھو میں ایک بات ہے علامتاہ ہے اور بیٹ سے کے جی منا ہے تو عالم جب مر جائے تھی بیٹ ہاؤس کا وارث بنے گا کہ نہیں تو اہلیت کیا ہے نسل کے رشتہ مسکر بھی ہے نا عجب کے دیوانے کی تو مل بھی نہیں تو تو جائیں یا یوں کہوے وراثت کی استحقاق بغیر محنت کے ہوتی ہے وراثت کی استحقاق بغیر محنت کے ہوتی ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کلم کا حصول بغیر عمل کے بھی ہوتا ہے تو علی القبل قوری والا مسئلہ لوگ کہ نہیں بات سمجھ گئی اس بار وراثت کے استحقاق ہوتی ہے محنت تو ہوتی نا دیکھو مر گیا اس کے پاس دس پندرہ گاڑیاں ہیں بیس پچیس کوٹیاں ہیں مثال کھڑتے تو ہم بھی نہیں ہے نا اچھا اب وہ مر گیا اس کا بیٹا ہے بالکل اناری پناری ہے تو یہ ان کوٹیوں کا اور گاڑیوں کا مالک ہو گیا ہے اس نے کوئی محنت کی ہے بغیر محنت کیے وارث مورس کے مال کب ہو گیا ہے تو معلوم ہوا کہ علم بھی بغیر استحکا کے مل جاتا ہے <متحد> تو کوئی <وہ اے> <متحد> عمل کے عمل, عمل جو ہے یہ تو بہت عمدہ چیز ہے لیکن عمل سے قبل علم حاصل ہو سکتا ہے <متحد> تو علم حاصل کرو جب علم حاصل کرو گے تو انشاءاللہ توفیق اللہ کے عمل خود بخود میں عائد آ جائے گا ورسول علم ایک ر رسول دو ہیں بتشدید تشدید ہو اور بتشدید تشدید ہو تو فائل انبیاء ہیں ور رسول ان انبیا نے علم کو چھوڑا ہے اس لیے کہ علم امبیا نے تو دنیا نہیں چھوڑی ہے مال مالی والی دنیا و رسول علما فائل علماء ہو گیا وارسل علما علما اس لیے افضل ہیں کہ ہیں علم کے بس سمجھ گئے نا ورسو ہو تو اخذ فائدہ جس نے لے لیا یہ علم تو لے لیا اس نے بہت بڑا کامل حصہ سبحان اللہ کامل حصہ لے لیا بس اب دوسری حدیث و منصل کا طریقا یت لوگوں بھی یہ جس نے اختیار کیا ایک راستہ یتلوبی علمان جو کہ طلب کرتا ہے اس, اس طریقے پر علم سال اللہ علط الجنہ اللہ آسان فرما دے گا اس کے لیے بہوج اس علم راست کے راستہ جنت کی طرف اب دیکھو مولانا امام بخاری آپ کو بتاتے قبل عمل اب یہ سہ اللہ علو تریقن یہ تفریح ہے علم پر امل ہے اس لیے کہ نتیجہ تو عمل بھی ملتا ہے جنب کس میں ملتا ہے عمل بھی ملتا ہے امر کب ہوگا عمل کب ہوگا علم کی ہوگا تو الگ تو قبرت اب دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری یہاں یہ فرماتے ہیں یہاں تریقن بھی ہے منسلک تریقن ہے سہل اللہ علو تریقن ہے تو دونوں جگہ طریقا طریقا ذکر ہے دونوں جگہ کیا ذکر ہے طریقہ طریقا ذکر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نکرہ جب عموم کے نیچے آئے تو کیا آتا ہے اس بات کی زب میں آئے تو کیا آتا ہے عموم پیدا کرتا ہے نکرہ کرا فیسی آخر اس بات ہو تو کیا ہوتا ہے حصوص ہوتا ہے اب یہاں یعنی یہ کہ من سے نقد طریقہ طریقہ نکرہ کرا ہو جس نے اختیار کیا راستہ چاہے وٹا ہو چاہے نکاح ہو چاہے علم مال عمل ہو چاہے علم قبل العمل ہو بجن چھوڑو قبل عمل ہو, ہو، سہر اللہ علیہ ترقی اللہ تو گوئے کہ عمل پہ بھی جنت ملتا ہے تو علم پہ بھی جنت ملتا ہے اس لیے کہ علم بھی تو اس سے مقررات میں سے ہے نا اشیاء قرب میں سے ہے تو جب علم اشیاء قرب سے ہے تو جمتی ہے تو مرسلہ کا طریقہ جس سے اختیار کیا راستہ علم اللہ سام کر کے اس کے راستی حمت وفال عباد العلماء ایک رفال امام بخار نے ایک آخ پیش کی اس کے بعد دو احادیث پیش کی اب فرماتے پرمات نما یکش من عباد علما بے شک لفظیمان یہ ہے لیکن یہ مناسب یکش بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے ان کے بندوں میں سے العلماؤ علماء ڈرتے ہیں اب یہ یکشا کا فعال کیا ہے علماء اب امام بخاری اس کو پیش کرتے ہیں کس پر عل علم قبل عمل کہ علم مقدم ہے اس لیے کہ یہ خشیت یہ مرتب ہے کس پر علم پر یکش اللہ اللہ کی ڈرتے اس کے بندوں میں سے کون ڈرتا ہے علماء تو وہ کہ علم مقدم ہوا نا خشیت تب ہے کہ علم ہو اگر علم کی نہ ہو تو خیشیت الزاد کیسے آئے گی ابھی تم ایک استاد کو ایک عالم کو پہچانتے نہیں ہو تو اس کا روح تم کے کیسے آئے اس کا مقام تم کیسے پہچان ہو گی اس کی عزت تم کیسے کرو گے جب تم پہلے اس کا مقام پہچان ہو گے تو اس کے بعد تمہارے دل میں اکرام احترام آیا عظمت توقیر پذیر ہوگی نا بعد میں آئے نا پہلے تو نہیں آتی ہے تو معلوم ہوا ان نما یقام علما ویکی جو خشیت ہے یہ علم بھی موقوف ہے علم ہو تو خشیت ہے علم نہ ہو تو کیا علم ہوشیت ہو اور جب علم نہ ہو تو خشیت کا دروازے بند ہے تو قدم سے ایک حجی ایک میں آ جائے اور دروازے میں کھڑے ہو جائے ہوں ہم کہ بیٹا ہے کھڑا ہے تو کڑا رہے کیا ہے؟ لیکن کوئی عالم آئے تو ہمارے بدن پر جو ہے میں یہ بات کیا ہو جائیں گی کہ ہماری غلطی نہ آئی دیکھو ہم کہ کانگریس کو پہچان لیا تھا نا تو دل میں خوش ہو پائے ہم نے پہچان لے کی عالم ہے نا اب ہم کر رہے ہیں کہ غلطی پکڑے ہم اس کو پہچان بھی نہیں ہے کہ عالم ہے کہ میرے عالم ہے میں میں کیا کر رہے ہیں اب سمجھ گیا اکشاء اللہ میری باد الرمائم بخاری نے خشیت کو علم پہ مرتب کر دیا ہے تو خشیت عمل ہے علم پہ مؤخر ہے تو علم قبل عمل ہے تو وہ کہ ترغیب ہے کہ تعلمو علم, علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو اب یہاں ایک بات آپ کو کہنی ہے کہ جو مشہور اللہ السنت العلماء و السلۃ الناص ہے کہ امام ابو حنیف رحم اللہ کے طرف یہ بات منصوب ہے کہ یخش اللہ من عبادہ ال انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ہے اور یہ اللہ اسم اللہ یہ قائل یخشا ہے العلماء یہ ہے تو یخش اللہ من عبادہ ال علماء تو معنی یہ ہوتے اللہ اپنے علماء سے دردتا ہے یہ ایک روایت امام ابو حنیف و منصوب لوگوں نے کی ہے اس کے دو جواب دیتا ہوں ایک جواب یہ ہے کہ مختلف چپ کی تو یہ ہے کہ محاسن الویل جلد اول میں لکھا ہے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے یہ نسبت غلط ہے تعریف تفصیل ہے ٹھیک ہے پشت یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف جو بات منسوب ہے یہ بات کیا ہوئی بھائی خبر خواہ نمبر دو اگر یہ یخشا واقعی امام ابو حنیفہ کی طرف رحم اللہ کا یہ بات منسوب ہے اور نسبت صحیح ہے تو پھر ہم نے یخشا کا معنی خشیت سے نہیں کرنا ہے رعایت سے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ان نما یکش اللہ میں نے باداما اللہ رعایت فرماتی ہیں اپنے بندوں میں سے علماء کی بات اللہ تو دو قسم کے ہو گیا نا علما ہو گئے غیر علماء ہو گئے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آرے علم کی تم نے ایک کتاب حبیث پڑھی ہے لیکن تربیت فضال کے لیے کافی ہے کیسے رواج ہے قیامت <تصال> کی جب اللہ پاک علماء سے پوچھے گا تم نہیں کیا تم نہیں کیوں کیا تم نہیں کیوں کیا آخر اللہ کریم فرمائے گا کنی لم ازا سیکم علمان لعوازیبکم اذہبو قد غفرتو لکم ٹھیک ہے نا مثلا علماء کو جمع کیا جائے گا علماء کو کہے گا بے بہت تم نے نماز با جمعات چھوڑی تھی تو نے فلان کام کیا تھا تو نے فلان کام کیا تھا یہاں تک کہ یہ عالم یا ظلم یہ گمان کر لے گا کہ ابھی میرے لیے کوئی نجات نہیں میرے تو ہلاکت قسمت میں ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس وقت اللہ کریم فرما دی کہ اے جاؤ بھائی جنت کی طرف لم ازافی فیکم علم اللہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں آج تمہیں لوگوں کے درمیان تمہیں شرم تمہیں رسوا کروں جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے ہاں سمجھ گئے ہو نا یہ ابھی صحیح ہے ایک تو وہ ہے تمہارے شمی میں جو ہے نا کہ نہوین کو لایا جائے گا جا اور اللہ کے نہیں فرمائیں جو کلامی الختہ ٹھیک ہے اس کی تائید ہوگی حدیث سے تو مسلم مکیہ سونا مسئلہ یکش اللہ کے کی کیا مانے اور کبھی کبھی یہ خشیت جو ہے یہ علم کے معنی پہ بھی آتا ہے تو ان نما یکش اللہ عباد علما بے شک یکش اللہ اللہ ڈرتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اپنے بندوں میں سے علماء کے علم کو اور اس کے اخلاص کو جب اللہ علم علماء کو جانتا ہے علم علماء سے اس کو درجہ بھی ملے گا ٹھیک ہے نا اور اس کی تاریخ سرتکا کیا ہے تھے فخشینا ٹوا تم یا نم ہوا کفران سرتکا فخشینا تم یا نمن ہوا ہے نا وہ حضرت اسلام کی واقع مشاعد اسلام کے واقع ہے فخشینا ایور تو وہاں علما مانا کرتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ ماں باپ کو گمراہ کر لے گا تو اللہ تو نہیں ڈرتا ہے اچھا دا؟ <تصفيق> دوسری ہاتھ وہ کالما یا فی الواج العالمون یہ سورت چاند کے بدھ کے ہاتھ ہے دیکھو اس آج سے گزری ہوئی حصے میں آج کا ذکر ہے پڑھیے کوئی کسی کو آتی ہے تلکل تل کل امسال نظر نات یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اب یہ سوال ہے کہ اے میرے اللہ تو جو امثال بیان کرتا ہے ان امثال کو جاننے والا بھی کوئی ہے ان امثال کو کوئی جاننے والا بھی ہے فرما قلحا العالمون ان امثال سال کو جاننے والے آل علم ہیں نا تو اب امام بخاری فرماتی کو ما یا قلحا اللہ عالمون تو دیکھو امثال کا کی حکمت پہچاننا یہ کس کا کام ہے علم کا کام ہے تو گوک الم الما ہے بات سمجھ گئے ہو نا تو یار تو عمل نہیں ہے نا تمیز الم ال و قبل تمیز ہو جائے اس لیے کہ وہ تل قلم سال مجرب یہ ابصار ہم بیان کرتے ہیں نا تو ابصار کو کون جانے تمیز کون کر سکتا ہے عال علم کر سکتا ہے علم ہو تو تمیز اس ہوگا علم نہیں ہو تو کیا ہوگا آگے وکال وکالو کنہ نسم او اونا کل ماں کنہی صحاب سعر اور کہیں گے جانوی قیامت کے دن لو کنہ نالم الو کنہ نسم اگر ہوتے ہم سنتے او کلو یا ہم جانتے ما کنہیں صحاب سعید تو ہم نہ ہوتے جانوں میں سے تو معلوم ہوا کہ جہنم سے بچاؤ کس کس پر ہے نسماؤں پر ہے ناخلو پر ہے تو ناخلو کیا چیز ہے علم ہے بات سمجھ گئے ہو لو کنہ نسم اگر ہم سنتے اور جانتے تو ماں کنہ کیا صحیح ہے تو دیکھو جہنم سے بچنا ایک درجے عثماں ہے لیکن یہ جہنم سے بچنا کس چیز پہ مرتب ہے نا پر ہے اور ناصل کیا ہے علم ہے <تصفيق> آگے پیچھے دوسری وقال افرمایا لمون حالیہ آیا برابر ہیں وہ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے تو دیکھو العلم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اس لیے کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں علم ہے اور جاہل ہیں عالمی عالم صادی ہیں نہیں ہیں تو یہ تمیز اور او او تفاوت پہ رتبہ کس چیز نے پیدا کیا حلی. علم نے تو علم و قبل القول والعمل علم کو جانو علم حاصل کرو ٹھیک <تصفيق> ہے بابا نے یہ کہہ دیا ہے میں نے ایک تفسیر میں ایک معنی دیکھا ہے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا تمہیں آپ کو سنا دوں اس لیے کہ میں وکیل نہیں ہوں بعد میں پھر تفسیر بتاؤں گی اس لیے کہ تم تو ابھی موبائل کے ذوق میں ہو جب موبائل بیچو گے تفسیر لو گے تو پھر میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا تو ایک تفسیر یہ بات لکھی حالیہ قدر محبودہ قدر محبودہ آئے تم جانتی ہو آئے برابر ہے وہ لوگ جو اپنے معبود کی شان جانتے ہیں اور پھر اس سے اپنے حاجات کی تلبی کرتے ہیں اور وہ لوگ لایا لمن قدر معبود ہیں جو اپنے محبودی کو نہیں جانتے تو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اور خیروں سے مانگتے ہیں اب بات سمجھ گیا ہو تو تفصیر المانی نے لکھا ہے لکھا ہے یہ ترجمہ اور عام تراجیوں کے نیچے نہیں ہے تفسیر المانی میں ایک مستقل باغ ہوتا ہے اس کو باب اشارات کہتے ہیں یہ بابل اشارات کے ذیل میں یہ ترجمہ ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن يُرِد اللہ بھی خیرہ وہ شاد جس کے بارے میں اللہ خیر قیراد اور فرماتے ہیں یہ فقر حفیظ دین اللہ سے فقیر دین میں فقات دیتا ہے اب حدیث کو دیکھو یہ فقر و فقات سے ہے ہے ایک ثقہ ایک ایک فقات و بے نما فرقن فرقن میں سمجھ لوں نا ایک نفسی فقہ ہے یعنی جاننا سالستن ہے ایک فقاحت ہے فقات من فقی ہے فقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمل یعنی عمل نصیب ہو علم پر اس کو فقی کہتے ہیں تم کہتے ہیں فقی العصری خلاسا تو اللہ بھی خیرہ جس کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں فقیف دین اس کو بنا دیتے ہیں سبحان اللہ اب دیکھو بابا جانا یہ فقر اللہ علم دیتا ہے تو اب یہ علم سبب ہے کس کا نہیں نہ حدیث کو بیان علم سبب ہے کس کا حصول خیر کا امن بھی خیر نا علم سبب ہے کس کا حصول خیر کا اب سمجھ گیا نا اب حصول خیر اثر مرتب ہے علم پر تو علم مقدم ہوا حصول خیر پر ابھی خیر تو نہیں ملے گا جب تک علم نہ ہونا تو علم ملے گا تو کب ملے گا وہ ہے کہ نا علم ملے گا تو کب ملے گا محنت سے ملے گا جب علم آ گیا تو خیر ملے گا تو خیر کب ملے گا علم کے بعد ہوگا مسئلہ حل ہو گیا اچھا علموں میں تعلمیں اور اصل میں یہ حدیث جو آپ سن رہے ہیں نا یہ حدیث جو ہے یہ حقیق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان خطبہ ہے اور یہ اس خطبی کا ایک حصہ ہے وہ ان نمل علم اور بے شک علم جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے پھر تعلق تعلیم سے نمل علم بعلم جانتے ہو اے نمل علم علم حاصل ہوتا ہے سے تعلم سے یعنی طالب علم بننے سے یعنی طلب کرنے سے بغیر طلب کے علم نہیں ہوتا ہے تو العلم قبل القول والعمل ہے. اب سمجھ گئے ہو نا عالم کب بنو گی طالب بنو گے طالب بنو گے تو علم ملے گا طالب نہیں ہوگی تو علم تمہارے پاس کیسے آئے گا العلم یو تاوایا کی علم کے پاس آیا جاتا ہے علم کسی کے پاؤں پہ نہیں جاتا ہے تو العلم ان العلم علم, ال علم بس میں حصول علم تو علم پہ ہوتا ہے بات سمجھتے ہو اب اس خطبی کا کیا فائدہ ہے آسان فائدہ یہ ہے جب امام بخار نے با ذکر کیا کہ العلم قبل القول والعمل اب علم ذکر ہوا علم ذکر ہوا, علم ذکر ہوا آپ کو بتایا کہ بیٹی کے علم کی دو قسمیں العلم عل ہے العلم عل بدون العمل ہے اگرچہ علم مال عمل یہ افضل ہے یہ اولا ہے وغیرہ وغیرہ ہے لیکن نفس سے علم بھی افضل ہے ایک عمل ہے اور اس کی بھی فضیلت ہے اب طالب علم کے کی کیا ہو گیا ہے ذوق علم حاصل پیدا ہو گیا ہے کہ میں ابھی علم تو حاصل کرتا ہوں تو فرما علوم تعلق ہے گھر میں بیٹھ کر کسی کی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے علم نہیں آئے گا اس کے لیے اب طالب علم بننا پڑے گا تمہیں ابھی چہرو نا ابھی تو بمباری نہیں کرتا یہ علم جو ہے تمہیں ملے گا کہاں سے دارم سے گھر بیٹھی ہوئی علم نہیں ملے گا اس کے لیے تلمیز بننا پڑے گا شاگرد بننا پڑے گا کسی استاد کے سامنے دو ہو کر بیٹھنا پڑے گا العلم آپ <تصفح> <تصفح> کے حاشی میں ایک جملہ لکھا ہے تم ذرا دیکھو اس کو <تصفح> ابھی کیوں دیکھ کے اجازت نہیں ہے ہمیں تو دیکھ نہیں سکتا ہم کہہ رہے ہیں تو العلم بالتعلم اس لیے فرمایا ہے کہ علم بالتعلم ہوتا ہے وہ ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو کہ محفوظ میں اشارے ہو علم سیکھنے سے ہے کسی کا علم سیکھو کسی سیکھو نبی پارسی سیکھو قرآن حدیث سیکھو تو العلم بالتعلم اشارہ العلم اشارے علم معتبر کون ہے الماحفوز میں آشر لکھا ہے جو کہ انبیاء سے محفوظ ہے تو گویا کہ وہ علم معتبر ہے جو ماخوذ من الانبیاء ہو وہ علم معتبر ہے جو بتعلم ہو نفس سے کتابوں سے تو ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں آتا ہے بابا علم کے لیے طالب ضروری ہے پھر شیل رحیم اللہ نے ایک بات لکھی ہے باسی علماء نے بھی لکھی ہے کہ دیکھو ایک حلق ہے ایک ہیلقہ ہے جان جو۔ جو جس طرح تم بیچے ہو ایک حلق ہے حلق کے زبے میں سر کو منڈوانا اب رشک میں تم یہ حدیث پڑھ چکے ہو حدیث آپ کو اداؤدی بھی آئی ہوگی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر علی دل یوم سیومل قبل قبلات نبی علیہ السلام جمعہ کے دن مسجد میں ہلکا ہلکا بنانے سے مانا کیا کہ تم یہاں پانچ بیٹھ جاؤ وہاں پانچ بیٹھ جائے وہاں پانچ بیٹھ جائیں یہ حلقہ ہے کیا ہے ایک کو تو کہتے ہیں کہ ایک عالم تھا جس نے تلم تلم نہیں کیا تھا کسی کا تو اس نے کہا کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خلق کے الجمعہ تھے اللہ کے نبی نے جمعے کے دن سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے آپ سمجھتے ہو <متحدث> قاضی خادشمس الدین رحم اللہ نے اب تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ سترا ستھرا میں سترا جانتے ہو نا نواز <متحدث> <فیلس> سترا تو اس کے بارے میں ایک ہے ایک ہے آنازاں لاچیو کہتے ہیں بکریو کہ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے سہارا تو اپنے سامنے آنز کو گار تھے لاچی کو تو اسی طرح کسی نے پڑھا تو اس نے جب نماز سہارا میں پڑھی تو بکری کو آگے کر دیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہتے کیوں کہتے نبی علیہ السلام جب سہارا میں نماز پڑھتے تھے نا تو اینس کو پہلے <تصفح> نماز نہیں <تصفح> تو ان عمل علم بے تعلق بابا علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے حاصل ہوتا ہے گھر میں بیٹھنے سے نہیں آتا ہے اس لیے علما حضرات یہ بات لکھی ہے کہ ابو العلی موجودی صاحب جس کا نام اپنا عبدالحی تھا اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو علما اس کے بعد اس لیے نہیں دیتے کہ اس کا کوئی استاد معلوم نہیں تو بغیر استاد سے علم نہیں ملتا ہے استاد کے واسطے سے علم ملتا ہے تو انہم علم بیتال لگ دوسری بات یہ ہے کہ جب علم اتنا اونچا مقام ہے تو اس کے لئے میند کی ضرورت ہے انہم علم بیتال لگ ٹھیک ہے وقال ابو ذرلہ وزاتم سمسام تالہ حاضی واشارلہ قفاؤ سمزنن تونیبون فضو کلمتن سمیتان نبی زننن والے تو آن کرو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ابو ذر غفاری <تصفح> یہ بڑے سادے مزاج شخصیت تھے اور ان کا اپنے اپنی خصوصیت تھی کہ جو اچھا کھاتا تھا کہتے یہ جی دنیا پرست ہے اچھا پینٹ تھا کہتے اس کے اندر خود بھی دنیا آیا ہوا ہے بھائی سمجھتے ہو تو ان حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو یہ شام نے گورنر تھے ان کا حج معاویہ صاحب سے کوئی تھوڑا سا اختلاف ہوا پھر انہوں نے ان کو مدینہ منورہ بھیجا وہاں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی عثمان ابن عفان رضی اللہ نے ان کو کہا کہ آپ مدینہ سے ربضہ چلے جائیں پہلے بھی گزرا ہے آپ ربض ایک مقام ہے مدینہ کے قریب تب ازر ایک میں رہتے اب یہ آئے حج کے لیے تو مینا نے یہ خود دے رہے تھے نے واضح فرما رہے تھے تو کسی نے اس کو کہا سقد ہی کا نواز نے کراز دیتے تھے کسی نے کہا الے کی. سے قدمہ کیا تم واضح روکا نہیں دیا ہے تو واضح دیتا ہے تو ہر چیز نے فرمایا اگر میری یہ طاقت ہو کہ تمہارے یعنی اگر کوئی میرے گردن پہ تلوار رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تلوار چلنے سے پہلے پہلے میں ایک علم کی بات کر سکتا ہوں تھوڑا رنگ پھنس دو اب سمجھ گیا ہوں اور سمجھ گئے ہوں ارے کہاں یہ بخاری ہے نہیں سمجھتے نہ ہماری ہے نہ تمہاری ہے یہ بخاری ہے <laughs> یہ بخاری ہے نہ بات چلتی ہے اس میں نہ ہماری نہ تمہاری اچھا بار تھوڑا بار کرتے ہیں روٹی کی تیاری اچھا دیکھو بھائی توجہ کرو اچھا وکال میں فرمائے لو ازا تم تم سمسانا اگر تم رکھتے ہو اس تلوار کو الحاظی اس گردن پر وہ اشار لاطفا اشارت کے ففا سم سنن تو میری گمان کر دی یہ مجھے یہ یقین ہے انی گنف جو قلی کہ میں بول سکتا ہوں چلا سکتا ہوں جاری کر سکتا ہوں ایک کلمہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میں نبی پاک سے سنا ہے فرلان تجیزوں قبل اس کے کہ تم اس کو چلاو میرے گھر فرلان فرسٹ ہاتھ میں جاری کر دو اب اس سے تم کیا نکالو ایک تو یہ ہے کہ دیکھو علم کی فضیلت ہے علم کی ضرورت ہے اس لیے حضرت ابو ذر علم کے پہچاننے کے لیے علم کی اشاعت کے لیے کتنے حریض تھے ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ العلم و قبل ومل علم اب دیکھو میرے دوستو ابو ذر اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عمل یہ ہے کہ بادشاہ کی بات نہ مانو علم یہ جی ہے کہ نبی کی سنی ہوئی بات کو پیش کر دو اس نے کہا کہ یہ مجھے علم ہے کہ دین کی باتوں میں اور اس کی اشاعت میں کسی حاکم کی بات رکاؤ دو مجھے اس بات کا علم ہے کہ دین کی اشاعت میں کسی حاکم کی بات یا اس کا رکاوٹ معتبر نہیں ہے اور اس کے حکم کے بغیر مسئلہ بیان کرنا گنا بھی ہی ہے تلا میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ دین کے بیان میں دین کے بیان میں کسی حاکم کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے بات نہیں سنتا انہوں نے کہا تھا تو, تو رو کر کیا ہے اس نے حدیث بیان کی کہ اگر تم میرے خفا تلوار رکھو اور مجھے پتہ ہے پتہ ہو کہ چلنے سے پیش کرنا کی کیسے کہہ کی دوں گا تو معلوم کہ بادشاہ کی بات کو پر عمل کرنا اس سے علم مقدم ہے تو علم و قبل قوج والا عمل اللہ قول رئیس اس علم مقدم ہے علم کی بات کے لیے اب بات سمجھ گئے ہو اصل اس کے علاوہ کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے یعنی بادشاہ کی بات عمل کرنے سے علم مقدم ہے تمہیں علم ضرور بیان کروں گا اب مستحال ہو گیا ہے آگے جاؤ اچھا وقاءء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی شاید الغائبہ اب شاید جو ہے غائب کو بیان کرے پہنچا ہے نا تو ال الم کے اس اشارہ ہو گیا ہے وقان ابن عباس کو نو ربانی علماء فقہا ابن عباس فرماتی تصویرات میں کون و ہو جاؤ تم ربانی خدا پرست خدا پرس اللہ والے سبحان اللہ اب ربانی کیا منائے ہو جاؤ تم حکامہ ہو جاؤ تم علما ہو جاؤ تم فکا ترغیب ہے فقہ بھی بن جاؤ علماء بھی بن جاؤ اور اب یہ دیکھو توجہ کرو امام بخاری یہاں پہ کیا بتانا چاہتے آپ کو ایک تو ترغیب کی علم ہے دوسری بات یہ کتنے کو درجہ سمجھو ایک درجہ علم ہے ایک درجہ فقاہت ہے ایک درج حکمت ہے درجہ علم یہ ہے کہ ایک انسان کو مسئلہ معلوم بل دلائل ہو مسئلہ یا اس طرح کو کسی کو نسل مسئلہ معلوم ہو بغیر دلائل کے بغیر اسباب کے وہ عالم ہوتا ہے جس کو مسئلہ مسل کی حیثیت معلوم ہو بال اسباب و دلائل تو وہ فقی ہوتا ہے جس کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے بد دلائل ول اور اس مسائل مسئلے کے اندر حکم نافید اور مذرات بھی معلوم ہو تو اس کو حکیم دے, دے نفس مسئلہ معلوم ہو بدون دلالی ول اسباب وہ عالم ہے مسئلہ معلوم ہو بد دلالی ول وہ فتیح ہے مسل معلوم ہو بد دلائے اسباب مال ان بل بال مذرسی بل مناسی مزرات معلوم ہو اور مناسی معلوم ہو تو اس کو کیا کہیں گی حکیم کہیں گی اب امامی بخاری آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کون ربانی ہو جاؤ تم حکماں بن جاؤ ولما بن جاؤ فا بن جاؤ امام بخاری آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں بخاری اندر مشکل ہے بخاری کہتا ہے اگر درج فقاحت یہ علم سے اوپر ہے اگر کے درج فطرت اگر کے درج حکمت فقات سے اوپر ہے فقات علم سے اوپر ہے لیکن اگر تم نے فقی و حکیم بننا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل ہو العلم و قبل قول والے اگر تم فقی بننا چاہتے ہو حکیم بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے حکیم کا درجہ بہت اونچا ہے اس کے بعد فقی کا درجہ ہے لیکن اگر یہ بڑے بڑے درجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو اس لیے کہ حکیم اور فقیر کے لیے علم کا رسول ضروری ہے تو العلم قبل القول والعمل العلم قبل الفقت والحکمت حکمت اگرچہ درج حکمت اور درج علم آنا ہے لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے بابا علم پر ہے تو فرمایا حکمہ ربانی ربانی جو کہ تربیت کرتا ہے لوگوں کا علم کی جزیات سے قبل کلیات کیا مانا چھوٹے چھوٹے علم بیان کرتا ہے اس کے بعد بڑے بڑے آتے کو امام بخاری زندہ آج علم و کے بار کے بار یہ بڑے علم ہیں اس کا حصول صغار پہ موقف ہے تو پہلے علم صغیر حاصل کرو تو اس کے بعد علم میں سجد سرد سر کبھی نہیں کہنا پہلے علم صغیر حاصل کرو جو جزیات سے مرکب ہو اس کے بعد کلیات ہیں تو کلیات اگرچہ کلیات جی کا جاننا بہت بڑا مقام ہے لیکن کلیات کا جاننا موقف ہے جزیات کے جاننے پر العلم قبل قول والا مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ سمجھ گئے پڑھے نا بس تھک گئے چلو مسلم نے کہا سب سے عزت بھی پڑے ل <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>